أما بعد باللہ من بسم اللہ آباد فعزم اللہ وعلا آل شفیع روز شمار بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پہ درد پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے حبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی وسلم وسلام علی کا سید یا سید یا رسول اللہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں رحمت بھرے لمحات میں الحمد اللہ پہلے روزے کی افطاری کے بعد الحمد ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں پانے کی جستجو میں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں سے حصہ تا فرمائے سلسلہ ہے بڑا زبردست اور نام ہے اس کا مثالی معاشرہ ایک زبردست اس کا موضوع ہوگا آج کے سلسلے کا جو کہ ہمارے معاشرے سے ریلیٹ کرتا ہے وہ موضوع کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ایک لفظ نہیں بلکہ ایک دلی تقویت ہے جو ایک باپ اپنی اولاد سے رکھتا ہے اولاد اپنے والدین سے ہی نہیں بلکہ ایک خاندان دوسرے خاندان کو اپنانے کے لیے احساس سے ہی کام لیتا ہے احساس وہ شے جو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے لوگوں میں سے احساس نکلتا جا رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی کچھ نظر آتا ہے باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے اولاد والد کا احساس نہیں کرتی اتنے احترام والے مہینے یعنی ماہ رمضان میں بھی لوگ ٹریفک کے معاملات میں بازاروں میں خریداری کے دوران حتیٰ کے احکامات الہی اجزا میں بھی کابیلے نکالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو پھر کیا یہ معاشرہ مزید پستی کی طرف نہیں جا رہا ہمارے معاشرے میں برائی بڑھتی نہیں جا رہی تو پھر کیسے بنے گا یہ معاشرہ مثالی معاشرہ موضوع سے آپ آشنا ہو چکے ہیں جان چکے ہیں موضوع کیا ہے آج کے سلسلے کا موضوع ہے احساس جی سگری احساس آج کا ہمارا موضوع ہے دین اسلام کی تعلیمات دیکھیں اور پھر ہمارا معاشرے کا انداز دیکھیں اور اس کا طریقہ کار دیکھیں تو آپ کیا فرمائیں گے اس سے پہلے کہ آپ کچھ فرمائیں میں ایک بات ارقی یہ دیتا ہوں آج جب میں سجتے کی ابتداء لینے جا رہا تھا تو اسی وقت میرے ذہن میں تھا کہ میں نے ستات اسلام کے بعد پہنچ دینا ہے کیونکہ آپ سلاط اسلام پڑھیں گے اور وہی وہ ہوا سبحان اللہ اللہ آپ کو مزید جدائے خیرت عطا فرمائے ارشاد نہیں کریم سل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آپ جو موضوع لے کر آئے آج احساس میرا خیال ہے یہ مختلف جہتوں پر ہے مختلف ڈائمینشنس پر اس پر کلام کیا جا سکتا ہے کس چیز کا احساس آپ آج ہمارے اس معاشرے کو دلانا چاہتے ہیں اور وہ کون سے احساس ہیں کہ جن کی کمی سے یہ معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں بن پا رہا جی تو جب تک ہم ان تمام ایک ایک چیز کو الگ الگ بیان نہیں کریں گے ہمارے دیکھنے اور سننے والے جو ہیں ان کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ کس احساس کی بات کر دے رہے دے ہیں یعنی دو ایک, ایک ایک پریشان حال ہے جی اس کو قرض چاہیے اس نے مجھ سے آ کر کہا مجھے اس کی پریشانی کا احساس ہوگا تو میں اس کو جو میری وسعت ہوگی استطاعت ہوگی میں اس کی پریشانی دور کروں گا جی. میں اس کی پریشانی کا احساس اپنے دل میں اجاگر کروں گا اب جب میں نے اس کو دے دیا قرضہ اب اس کو مجھے قرض واپس کرنا ہے اس نے کا دو مہینے کے بعد لے گا میں نے دو ماہ کی پلاننگ کی ہوئی ہے اب اگر یہ مجھے واپس نہیں کرتے تو کیا انہیں میری پر پروبلم کا احساس ہے اچھا اب یہ پرابلم احساس تو میری کر رہے ہیں لیکن خود ان کی پوزیشن اب ایسی نہیں ہے کہ دو مہینے میں دے سکیں تو کیا ان کی جو پریشانی طویل ہو گئی کیا مجھے ان کی طویل پریشانی کا احساس ہے تاکہ میں ان کے لیے نرمی کر سکوں تو یہاں دونوں طرف احساس کا ایک وہ میٹر آتا ہے تو کون کس کے لیے کتنا احساس پیدا کرے یہ ہمیں ہمارے مذہبی ناظرین کو اس کی وضاحت کرنی پڑے گی یقیناً اس میں ہم ان کی کالس بھی لیتے ہیں جی بالکل اب چونکہ یہ میرا خیال ہے کھانا کھا رہے ہوں گے باب المدینہ میں تو ہے نا اب کھانا کھا رہے ہوں گے اور پنجاب وغیرہ میں یہ کہ کھانا وغیرہ کھا کر بعض ہو جاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مغرب کی نماز سے پہلے ہی اتنا ہاتھ پر مار لیتے ہیں کہ پھر وہ خرابی کے بعد پر شاید ان کی باری آتی ہوگی تو مختلف انداز سے ہمارے ساتھ اس ناظرین ہوں گے تو اب یہ کہ اس مثالی معاشرے میں جو ہمارا موضوع احساس اس کو یہ اپنے طور پر کس طرح لیتے ہیں سمجھتے ہیں تو قول کے ذریعے بتائیں گے ٹھیک ہے آج حضور جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے ہمارے ہاں ویدر جو ہے یہ اس وقت بڑا ہارڈ چل رہا ہے سخت موسم ہے گرمی کی باب المدینہ میں تو اتنا گرم ہے سینتیس پینتیس کی باب المدینہ کی آواز ہے جی ٹھیک ہے مگر اگر ہم کسی اور دوسرے شہروں کی طرف جاتے ہیں پاکستان کے تو وہاں پچاس پچاس باون باون تک کی بھی اطلاعات ہیں جی اور پانچ افراد اس سے جہاں بھاگ بھی ہو گئے یہ اس طرح کی بھی اطلاعات جو ہے یہ موجود ہے تو اب اتنی گرمی ہے تو ہم کیا کسی کا احساس کریں ہمارے تو اپنے گھر پہ جو ہے وہ بجلی نہیں آ رہی جیسے سہری کا ٹائم ہے ہمارے اپنے گھر پہ جو ہے بجلی نہیں آ رہی گرمی سے میں جلس رہا ہوں میں کسی کا کیا خیال کروں گا میں کسی کا احساس کیا کروں گا میں تو خود ہینڈ ٹو چل رہا ہوں میں تو خود کرب کے عالم میں ہوں میں تو خود مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہوں میں تو خود ایک مشقت جو ہے برداشت کر رہا ہوں تو مجھے آپ کس کا احساس دلانے کی بات کر رہے ہیں میں کیا احساس کروں کسی کا میں تو خود اس قابل ہوں کہ میرا احساس کیا جائے ایک مینٹلٹی یہ بھی ہوتی ہے لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل احساس سے خالی ہے ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو بالکل احساس ہے ہی نہیں کسی کا جو اب بھی کسی پیاسے کو دیکھ کر پانی پلانے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھی کسی بھوکے کو دیکھ کر کھانا کھلانے کی کوشش نہیں کرتے کہ اب بھی کسی جانور کو بھی بلکتا و دے کر اس کے اوپر رحم نہیں کرتے کہ آج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اتنا بےس ہے کہ اگر آج بھی سڑک کے کنارے پہ کوئی نابینا کھڑا ہے اور اس کو سڑک پار کرنی ہے تو وہ ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کروا دے گا کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ آج ہمارے معاشرے سے احساس اس قدر ختم ہو گیا کہ اس قدر گرمی ہے اور گرمی میں ایک دوسرے کا گم بانٹنے کے لیے ہمارے پاس بالکل احساس تک نہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں بالکل احساس نہ رہے اور لوگ یہ کہتے پھریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کس کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ معاشرے سے احساس اس قدر ختم ہو گیا ہو کہ کوئی بھی کسی کا پرسانے حال نہ ہو تو سلمان بھائی یہ پھر معاشرہ چل کے پھیرا ہے صحیح کہہ رہے بالکل حاجی صاحب اس میں اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کسی روڈ پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے ٹریفک کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور لوگ مدد کرنے کے لیے بھاگتے ہیں اور دوڑتے ہیں اور جو بھی آ, جو حادثے میں زخمی ہوتا ہے اس کو فٹ پاتھ پہ بٹھانے کے لیے بھی فورن سے لوگ آ, کرتے ہیں گاڑیوں کو روکتے ہیں یہ بارہ جو ہے ابزرویشن میں یہ بات آئی ہے کہ لوگوں کو بہت احساس ہوتا ہے اور کچھ لوگ واقعی میں برابر میں سے آ, گزر جاتے ہیں اب ان میں یہ احساس والی بات ہے سر جو برابر سے گزر جاتے ہیں نا مجھے تو ان کے متعلق بھی ایک وہ ہے کیونکہ جو برابر سے گزر جاتے ہیں وہ شاید یہ سوچتے ہو گے کہ یار اگر ہم نے ان کو اس کو اٹھا لیا بٹھا لیا یا اس کو ہسپتال پہنچا دیا تو ان کو اس بات کا احساس ہے کہ بعد میں جو ہمارے ساتھ ہونا ہے نا کہ جی تو نے اس کو مارا ہوگا تو نے یہ کیا ہوگا شاید وہ ڈر کے مارے وہ نہ کرتے ہمارا مثال بتاتا ہوں جی, یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ اٹ ڈو ایگزسٹ یہ چیز موجود ہے میں سفر کرا جب میرے پاس مجلس رابطہ بال علماء اور مشاہد کی ذمہ داری تھی تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں جدب جہ بنتا تھا میں ایک شہر میں پہنچا وہاں پر رات کا وقت تھا فیضان مدینہ میں جانا تھا تو ایک ٹیکسی میں نے جو لی اور فیضان مدینہ کی طرف سفر جو اپنا شروع کیا اور ٹیکسی ڈرائیور جو اپنی کہانی بتا رہا تھا کہ میں بڑا پریشان ہوں آپ مل دیئے دعا فرمائیے میں نے ان کو دعوت بھی دی فیضان میں آنے کی ترغیب بھی دلائی میں نے کہا ایشو کیا ہے آپ کا انہوں نے کہا ایشو یہ ہے کہ روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ جو شخص تھا وہ بڑی سیریس کنڈیشن میں تھا میں نے اس کو اٹھایا میں اس کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گیا یعنی اپنی ٹیکسی میں میں نے انہیں رکھا اور میں جو ہے وہ ہسپیٹل میں پہنچا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بندہ جان بھاگ ہو گیا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بھاگ ہو گیا اب نتیجہ کیا نکلا دیجا یہ نکلا کہ مجھے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا اور میرے اوپر جو ہے وہ قتل کا کیس بن گیا اور میں آج تک اس کو بھگت رہا ہوں اب دعا فرمائے میری اس سے خلاصی ہو جائے یعنی زندہ مثال موجود ہے جو فرمایا ہمارے ٹائم نے سر فید نے فرمایا اچھی ان کی آبزرویشن ہے سر ہم نے جو دیکھا ایک معاشرے کے اندر چیز دیکھی ہے جم گٹا ہوتا ہے باقی ٹریفک کا گزرنا دشوار ہوتا ہے لیکن وہ لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے نے مثالیں دیکھی آگ لگی ایک بندہ اس کو آگ لگی ہوئی ہے لوگ وہاں جمع ہیں اور کر رہے ہیں میجرٹی جو ہے وہاں اس کی ویڈیو بنا رہی ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ مٹی اٹھا کے پھینک رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے نمک کے برابر بولے تو بھی بات غلط نہیں ہوگی لیکن میجورٹی دیکھے تو بےحسی جو ہے وہ بڑھ ہی رہی ہے ہم نے دیکھا ہے لوگ جمع ہوتے تماشا دیکھ رہے اسی طرح ایک دفعہ میں بابلہ میں کہیں پہ جا رہا تھا دو بڑھے افراد آپس میں لڑ رہے تھے گتھم گھا ہاتھا پائی مطلب میں مدین چل گئی گاڑی میں تھا گزر رہے تھے وہاں رش لگا ہوا تھا بالکل لوگ کھڑے تھے رش لگا ہوا تھا ان دونوں کو چھڑا نہیں رہا کیا فرمائیں گے آپ اب آپ کی اپنی دیکھیں میں متلقن تو آپ کو انکار نہیں کرتا نا کہ آپ کا جو جائزہ ہے یا آپ کی جو آبزرویشن ہے وہ قطن غلط ہو نہ ہم کو مناظرے کے لیے بیٹھے کہ میں نے آپ کو ہرانا ہے آپ نے مجھے ہرانا ہے سمپل سی بات ہے کہ جس کو جس طرح کی چیز نظر آئی اس نے اس طرح کا نتیجہ نکالا اب میں آپ کی گفتگو سننا تھا تو مجھے میرے رکنے شور میں اماد مدنی یاد آ گئے. اب اماد مدنی کا موٹر سائیکل پر ایکسیڈینٹ ہوا آج سے کچھ عرصے قبل ہمارے رکن شورہ ہیں اور وہ سڑک پر گرے تو کوئی تو تھا نا جس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے اماد مدنی جو ہمارے رکن شورا ہے ان کا موبائل فون لیا موبائل فون میں ان کو انہوں نے وہ کیا, کیا اس نے جو لاسٹ ڈائل کال تھی نا وہ ڈائل کال اس نے ملا دی اور وہ اتفاق ہے کہ وہ موبائل فون لاک نہیں تھا یا موبائل فون اسمارٹ فون نہیں ہوگا نارمل فون ہوگا تو وہ وداؤٹ لاک چلتا ہوگا یا لوک نہیں تھا فی الحال تو ملا دیا تو اس کو وہ ملا ہمارے اسلامی بھائی کو جو لاسٹ جنہوں نے بات کی بولا یا آپ کون ہیں تو جنہوں نے آپ کو کال کی تھی ان کی یہ پوزیشن ہے تو پھر وہاں سے ارینجمنٹ ہونا انہوں نے کسی اور کو فون کیا ان کا مل جانا وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا انہوں نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا ڈاکٹر مل گئے ڈاکٹر نے اپنے آپ کو فوراً پیش کر دیا یوں وہ ہسپٹل پہنچائے گئے اور ہاتھ ہاتھ جلد مطلب دیر اندیر ہم کہہ سکتے ہیں اتنی امیڈیٹلی چیزیں عموما ہوتی نہیں ہے اس کا ما مانتا ہوں لیکن ہوتی گئی اور اپریشن بھی ہو گئے اور الحمد آج وہ اللہ کی رحمت ہے. مدنی کام کر رہے ہیں سیتیابی بھی اللہ کی رحمت سے ان کو نصیب ہوئی ہوئی ہے تو کوئی تو تھا نا جو ان کو ملا تو یہ احساس ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہے مگر یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ آج ہمارے ہاں لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں یعنی حتیٰ کہ بوڑھے ماں باپ گھروں میں پڑے ہوتے ہیں ان کے بڑھاپے کا احساس جوان اولاد کو نہیں ہوتا جب ان کو سمجھانے کے لیے جائیں تو وہ الٹی سیدھی دلائل الٹی سیدھی تاویلیں بیان کرتے ہیں کہ جناب ہماری بھی تو بیوی بی ہے ہمارے بھی تو بچے ہیں ہماری بھی تو فیملی ہے ارے اللہ کے بندو آپ کی بیوی بی, آپ کے بچے آپ کی فیملی کا کون انکار کرتا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی اس ایگزسٹنگ جو فیملی ہے آپ کی جو بیوی بی بی بچے ہیں کیا اس کے ہوتے ہوئے آپ کے اپنے والدین کا آپ کو احساس نہیں ہے وہ بھی تو آپ کو ملنے سے آپ کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کے ساتھ باتیں کرنے کا ان کا بھی تو دل کرتا ہوگا ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے والدین ہوں میں احساس کی بات جو آپ کر رہے ہیں ایک طرف میں نے آپ کے سامنے ایک مثبت پہلو رکھا تو جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت آج یقم رمضان دو رمضان مبارک ہے ہو سکتا ہے کہ آج بھی ایسے شاید ہزاروں ماں باپ ہوں جن جو انتظار کرتے ہوں گے کہ ہمارا بیٹا ہمیں رمضان مبارک کی مبارکباد دے گا آپ بولو گے ماں باپ نہیں دے سکتے اللہ کے بندو آپ کے ماں باپ کے موبائل میں بیلنس ہی نہیں ہوگا اس کو بیلنس کے لیے بھی کسی اور کو کہنا پڑے گا کیونکہ آپ کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی ہوگی کہ آپ اپنے ماں باپ جو بیچارے غریب ہیں یا کمانی نہیں سکتے ان کے موبائل میں آپ بیلنس بھی ڈلوا سکیں آپ گرمی میں سوتے جا رہے ہیں گرمی میں گرمی میں سوتے ہو گئے تو آپ کچھ آپ کا کام تھا کہ آپ اپنے والدین کو فون کر کے پوچھتے کہ آپ گرمی میں تو گرمی میں سوئے ہوں گے لیکن کوئی ان کو پرابلم تو نہیں ہوئی یہ احساس چونکہ ماں باپ کو آپ کا احساس تھا جب آپ چھوٹے تھے اور آپ نہیں کر سکتے تھے ماں باپ کو آپ کا احساس تھا یہ بات میں بالکل کل کہہ سکتا ہوں اور مجھے کہہ لینے دیجیے کہ جو احساس اولاد کے معاملے میں والدین کو ہے وہ احساس بلکہ اس کا بہت کم پرسنٹیج ایسی ہوگی جو ماں باپ کے معاملے میں اولاد کو نصیب ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اپنی اولاد کا کریں گے میں اس کا انکار نہیں کہتا یہ چین ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کا کیا اب آپ اپنی اولاد کا کریں گے لیکن وہ برے ماں باپ جو بےچارے پریشان حال ہیں دکھی ہیں لاچار ہیں اور اس طرح کے وہ انتظار کریں میں کہتا ہوں ماں باپ انتظار کر رہے ہیں آپ کال کرتے مغفرت کا مہینہ ہے بخشش کا مہینہ ہے اور رحمتوں کا مہینہ ہے آپ کچھ رحمت کریں کچھ کرم فرمائیں اپنے ماں باپ کے اوپر اور جیسے کہ یہ احساس کی بات چکے انہوں نے کی ہے تو میں یہی ار کروں گا کہ اگر آپ اپنے اندر کوئی احساس اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے دل میں احساس پیدا کریں اس میں جو آپ نے جو خاص طور پہ جو بچے ہیں اور بڑے ہو گئے ہیں خاص طور میریڈ لائف بھی لے کے چل رہے ہیں یا افکوس سنگل ابھی بھی ہیں تو ان کو ایسی کیا چیزیں کرنی چاہیے کہ جیسے آپ نے موبائل فون بیلنس کی بات کی اور اس طرح کی کون سی چیزیں جب وہ گھر سے باہر نکلنے پہلے اور گھر میں آنے کے بعد کی ایسی کیا چیزیں محسوس کرائے والدین کو کہ وہ لگے کہ وہ ابھی بھی ان کی اولاد ہیں دیکھیں سر سچی بات یہ ہے آپ کس بات میں مجھے تو ہلا دیا ہے اچھا اندر اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کم از کم اتنا کر دو میرے وہ بچوں کیا بولو میں اولا کم از کم اتنا کر دو کہ ماں باپ کو جب کوئی ضرورت ہے نا ان کو آپ کو کہتے ہوئے نہ ڈر نہ لگے اتنا کر دو یار آپ کی مہربانی ہو جائے یعنی یہ مسئلہ حل کر دینا تو سمجھیے کہ سارے مسئلے ہو جائیں گے سر میں مجھے جو ایک بنیادی بات ہے میرے دینے پر سے یعنی ماں باپ کو کھانا چاہیے پینا چاہیے پھل چاہیے فروٹ چاہیے دودھ چاہیے دہی چاہیے یا مطلب کہ کوئی اور گھر کی چیز چاہیے اپنے لیے کپڑے چاہیے اپنے لیے راشن چاہیے اپنے موبائل کا بیلنس چاہیے جو بھی چاہیے ماں اور باپ کے اندر یہ ڈر نہیں ہو کہ اب اس کو بولوں گا تو سامنے دو باتیں سنائے گا جھاڑے گا ڈانٹے گا یا تانا دے گا تنس کرے گا تنقید کرے گا ایسا مطلب جب یہ ڈر لگا رہتا ہے نا دیکھو آپ کو مجھ سے مجھ سے آپ کو ڈر لگے گا تو آپ میری ماں مجھ سے فریکوینٹلی بات نہیں کر سکو گے جس طرح آپ بے دھڑک اپنے ماں باپ کی روٹی لے لیتے تھے نا بچپن میں اور کھا لیتے تھے اور ماں باپ خوش ہو جاتے تھے روٹی چھیننے پر آپ کے ماں باپ خوش ہو جاتے تھے کہ میرا بیٹا کو بھوک لگی ہے روٹی کھا رہا ہے تو وہ آپ آپ جو کچھ کرتے تھے تو ماں باپ آپ کو کم ڈر لگتا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے یہ کہہ دیں گے یہ کہہ دیں گے تو وہ کیفیت جو ماں باپ کی آپ کے لیے تھی کیا وہ کیفیت آج ماں باپ کی آپ کے لیے ہے مطلب وہ یہ ہے کہ وہ بولتے وہ ان کو ڈر نہیں لگے گا وہ آپ تو اپنی مطلب ماں اور باپ ایک مجبوری رکھیں گے یا ایک ضرورت رکھیں گے تو آپ تو ان کے سامنے آدھے گھنٹے کا بیان کر دو گے جناب ہم آپ کو کیا بتائیں تو نہ بتائیں بھائی ٹھیک ہے تو ماں باپ پھر وہی مطلب کہ وہ دل پسیچ کے رہ جاتے ہیں یہ مطلب میں آپ کو ارض کر رہا ہوں اولاد کی یہ بڑی کم بختی ہے اولاد کی کم بختی ہے کہ ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہوں بڑی کم بختی ہے یہ بڑی محرومی ہے اور میں ڈرانے کے لیے ارض کر رہا ہوں کہ ڈریں اس چیز سے کہ کل آپ کو آپ کی اولاد سے ڈر لگے گا یہ ایک ایسا دائرہ ہے جو گھمتا ہے پورا آپ جس, آپ جس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں نا اس طرح آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہوگی اب اللہ کی قدرت اس کی رحمت کہ وہ کرم کر دے اور کوئی بہتری صورت بنا دے تو ٹھیک ہے تو احساس کی جو بات ہے تو سب سے پہلے احساس پیدا کریں اپنے ماں باپ کے لیے مدینہ مدینہ کال ایک لے لیتے ہیں اللہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں میں نے بھی اسے کچھ سکھایا الحمدللہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی آپ کی کال کو بھی شامل کرنا ہے یہ کال شامل کرتے ہیں یار آپ کے گھر میں ایسی لگا ہوا ہے کے ساتھ کال آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے آپ کم از کم اگر اللہ نے آپ کو وسط دی میں ایک مثال دے رہا ہوں تو یار آپ اپنے ماں باپ کو آفر تو کرو اگر اللہ نے اسود دیے کہ میں اے سی لگا دوں تو ماں باپ کہیں گے کہ بیٹا بل کون بھرے گا بولے ابو میں ہوں نا آپ دعا کرے بل بھی میں بھر دوں گا آپ دعا کرو نا میرے لیے اللہ تعالیٰ اخباب پیدا کریے میں نے ایک جسٹ ایگزامپل دی ہے بلکہ یوں بھی بولے کہ گھر میں جنریٹر ہے جنریٹر میں جو ہے میں پیٹرول ڈلواتا ہوں آپ کو رضان میں کوئی پرابلم نہ ہو کوئی ایشو نہ ہو یہ لگا دیتا ہوں میں وہ لگا دیتا ہوں میں یہ کروا دیتا ہوں میں وہ کروا دیتا ہوں تو یہ بہت ڈیٹیلڈ آنسر ہوا یہ اور واقعی میں ایسا ہی ہے اس میں اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر پانچ دس بیس پچیس منٹ بیٹھ کر ڈیلی بھی ہو سکتا ہے ہفتے میں ایک بار بھی ہو سکتا ہے ان سے باتوں باتوں میں ان کی ضروریات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے وہ خود نہیں بتاتے مگر اسے بیٹھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ میں جب تک حاجی عبدالحبی بھائی کا بیان تھا ایک جگہ پہ تو وہاں پہ وہ اپنے بیان میں یہ فرما رہے تھے کہ ایسار کی ڈیفینیشن انہوں نے بتائی کہ ایسار کی کیا ہوتا ہے اثار انہوں نے یہ بتایا کہ آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں اور آپ صاف بوٹی آپ کے سامنے ہے تو آپ نے دوسرے اسلام بھائی کو دی تو یہ جو چیز آپ کو پسند ہی آپ نے دوسروں کو دی تو یہ ایک اثار کا ایک ایلیمنٹ ہے اور ایک احساس کی بات بھی ہے کہ آپ نے دل خوش کرنے کے لیے احساس کیا اور اس وقت ویسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں حاجی صاحب مطلب وسائل ہیں تو احساس ہے یہ یہ کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرے پاس ریسورسز ہوں گے تو میں لوگوں کا خیال کر سکوں گا کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان صاحب ثربت ہو صاحب حیثیت ہو تو احساس کر ماں باپ کی ہے بیوی بچوں کی ہے آس پاس پڑوسیوں کی ہے محلے والوں کی ہے تو وہ صرف آپ کے پیاس آپ کے پیسوں کے لیے نہیں ہیں آپ کا مسکرا کر دیکھنا بھی ان کے لیے راحت اور سکون کا سبب بن سکتا مسکرانے میں کون سے وسائل چاہیے بھائی جی بالکل ٹھیک ہے آتے جاتے ہوئے کسی مریض کی یادت کر لیں گے تو کون سے وسائل چاہیے اس کے لیے کسی کا مخواری کرنے کے لیے کسی کے دن میں خوشی داخل کرنے کے لیے کس وسائل کی ضرورت ہے احساس کی ضرورت ہے اس بات میں بھی ہے نا کہ تم کسی کو اپنے مال کے ذریعے سے خوش نہیں کر سکتے ہاں حسن اخلاق کے ذریعے سے خوش کیا جا سکتا ہے اچھا میں ابھی کو ایک بات بھی بتاؤں ہاتھوں ہاتھ آپ کے دل جوئی کے لیے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے میں نے اپنے والد صاحب کو ایک میسج ابھی ایک کر دیا الحمد اور یہ پورا پورا بھی کریں گے جو میں نے آج کیا ہے بہرحال آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اعجاز خادری ہے میں گرو مندر سے بول رہا ہوں حاجی عمران صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کی سب سے بڑی میرے گھر سے ضرورت جو ہے نا وہ مسجد مدرسہ تو خیر رمضان کے اندر لوگ دیتے ہیں پورا ساتھ دیتے ہیں لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ کسی کا قرض اتار دینا ہے اس لیے مدنی مجازر مزہ صاحب یا عمرانسی کو ترکیب بنائے گا لوگوں کے ساتھ مسجد مدرسہ میں ہوتے لیکن لوگوں کے ساتھ قرض بھی اتار دیا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا کہنا کیا کہنا لوگوں کو ترغیب دلائیں مسجد میں دینا مدرسے میں دینا اچھی بات ہے لیکن لوگوں کو قرض بھی دیں نہیں یہ بات بھی انہوں نے کہا کہ کسی کا قرض اتار بھی دیں کسی کا قرض اتار بھی دیں اچھی بات کی انہوں نے اصل میں دیکھیں اگر میں دعوت اسلامی کے پلیٹفارم سے بات کروں تو یقیناً ہم مسجد مدرسہ اور دیگر مدنی کاموں کے لیے تبلیغ دین کے لیے چندہ مانگتے ہیں لیکن ہماری آواز بڑی مشہور ہوگی کہ پہلے اپنے غریب مستحق رشتہ دا داروں دے دا کو دے اس کے بعد ہمیں دے دیکھیں اگر ہر خاندان اپنے غریب مستحق رشتے داروں کی پریشانی کا احساس پیدا کر لینا یعنی میری اپنی ایک موٹی عقل میں آتا ہے کہ جو ایک خاندان کی اگر ہم بات کریں کنبے کی اگر ہم بات کریں تو ایک دو ایک دو ایسے صاحب ثروت لوگ عموماً خاندانوں میں کنبے میں ہوتے ہیں دور و قریب کے لوگوں میں تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو چیک اس میں آپ کو سخی نہیں کہا جائے گا اس میں آپ کے فوٹو نہیں آئیں گے اس میں آپ کے لیے واہ نہیں کی جائے گی اوون گھر گھر دینے میں کوئی پذیرہ عموماً نہیں ہوتی اور لوگ کہتے ہیں کہ یار گھر میں تو دینا ہی نہیں چاہیے رشتہ داروں کو دینا نہیں چاہیے میں نے تو نیت کر لی ہے کہ کبھی خاندان میں مدد نہیں کروں گا کیوں کیونکہ خاندان والے آپ کی تعریف نہیں کرتے کیونکہ خاندان والے آپ کی واہ نہیں کرتے خاندان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو انہوں نے کبھی آپ کے احسان کو دس آدمی کے بیچ میں بیان نہیں کیا اور آپ چونکہ شورت کے اور احسان آپ کا بیان کیا جائے اس کے بھوکے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جناب میرا مجھے یہ کیا جائے گا تب کروں گا ٹھیک ہے اس نے آپ کے ساتھ نہیں کیا آپ نے کون سا اس کے لیے کہا تھا کہ یہ میری تعریف کرے گا اور میرے احسان کا بدرہ چکائے گا اور چار آدمی کے بیچ میں یہ کرے گا ٹھیک ہے رشتہ دار تھا آپ نے مدد کیا اللہ کے لیے مدد کیا اللہ تعالیٰ سے آپ ازر مانگے یہ کہہ دینا یہ میرے کانوں نے سنا ہے یہ کو باہر کی بات یہ مطلب دور کی بات نہیں کرتے میرے کانوں سے ارے نہیں کرنی یار نہیں کرنی خاندان والے یار خاندان سے دور ہو رشتہ داروں سے دور ہو یہ آپ کو سننے میں آئے گا بھائی کیوں رشتہ داروں سے دور رہے کیوں خاندان والوں سے دور رہے اگر ان میں کوئی اخلاقی خرابی ہے تو اس کو دور کریں اگر اس طرح ہر کوئی اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو چھوڑ دے گا تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ مثالی معاشرہ بنے گا کیسے آپ اپنی ماں کے باپ کا احساس پیدا کریں بھائی بہنوں کا احساس پیدا کریں پھوپی کھالا ماموں اس طرح مطلب کہ جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کا احساس پیدا کریں اور اس مبارک مہینے میں اگر آپ ان میں سے جو مستحق ہے کے ان کو جا کر زکوٰۃ دیں بلا کر نہ دیں ان کو جا کر زکاط دیں سلحان اللہ اور آپ کو لگتا ہے کہ زکوات بولوں گا تو برا لگے گا تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکات ہے آپ کے لیے آپ زکوات کی نیت تو آپ تحفہ کر کے دے دیں آپ کی زکوات ادا ہو جائے گی سلحان اللہ تو احساس اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ میرے زکوات بولنے سے ان کا دل ٹوٹے گا اور ان کو احساس کمتری پیدا ہوگا آئی آئی آئی کہ ہم کو زکوات دینی ہمیں نوبت محسوس ہے غیر محسوس انداز میں وہ یہ بھی کریں گے پھر چار آدمی کو بتائے بھی نہیں کہ میں نے جا کر اس کی مدد کی تھی اس کی مطلب اس کی بےزتی تو نہ کریں وہ تو بچارہ سفید پوچھ تھا آپ نے جا کے مدد کی چار آدمی میں آپ نے ڈنکا بجا دیا اسی طرح واقعی اگر کوئی ایسا قرض میں ڈوبا ہوا ہے وہ ہو سچا مصیبت یہ میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائی جو آپ نے کال کی یہاں سچے بھی لوگ نہیں ہیں جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں خیانت کرتے ہیں مطلب جو مدد کرنا چاہتے ہیں نا انہیں بھی اتنا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ان کا گویا کے اعتماد جاتا ہے تو یہ بھی مزاج ختم کریں سچ انداز اختیار کریں اور اس طرح لوگوں کی مدد کریں گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا مدینہ مدینہ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں صلی صل اللہ تعالیٰ السلام علیکم اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام شافرہ تاریہ ہے میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں ماشاءاللہ اللہ نگرانی شعرا ہر سال رمضانوں میں نیا سلسلہ ابھی سائڈ افیکٹ پچھلے سال میرے رقطہ کلام اور اس سال مثالی معاشرہ لے کر آئے ہیں نگرانی شعرہ کے سلسلوں سے ہم ناظرین کو بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اللہ تعالی امیر سنت کو شورا کو کو دل پر جس کی ترقی عطا فرمائے ہمارے یہاں اسلامی بہنوں کا فیضان صلاح ہو رہا ہے دعا اس میں ترقی ہو جائے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اللہ کریم آپ کے یہاں جو کورس ہو رہا ہے اس میں برکت عطا فرمائے اور جو آپ نے حوصلہ افزائی کی اس کا بہت بہت شکریہ بات احساس کے چلیے تو آگے بڑھوں جی مجھے ایک ایسا فرد ہے ہمارے معاشرے میں جس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کا احساس ہو کون وہ, فرد ہے جی؟ وہ, وہ فرد ہے کہ آپ کے جاگنے سے پہلے وہ سہری تیار کرنے کے لیے اٹھتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور جب آپ کو سہری دے چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد آخر میں بچے کو ٹائم ہے وہ سہری کرتا ہے اللہ اور پھر جب افطار کے لیے جب آپ تھکے آ گھر پہنچتے اس سے پہلے وہ باورچی خانے میں کھڑے ہو کر جس گرمی کا آپ بیان کر رہے ہو اس گرمی اور چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے لیے افطار تیار کرتا ہے روزے کی حالت روزے کی حالت میں اور پھر مطلب کہ آپ جب دسترخان پہ بیٹھتے ہو اور انتظار کر رہے ہوتے ہو کہ کب کانٹا پورا کرے اور میں پانی پیوں اس وقت تک آخری لمحے تک وہ آپ کے دسترخوان کے اوپر کھانا لگا رہا ہوتا ہے آپ دعا کر رہے ہوتے اور وہ کچن کے اندر اپنی وہ ہانڈیا کے اندر ابھی تک وہ چمچ ہلا رہا ہوتا ہے اور پھر آپ جب کھانا کھاتے ہو تو وہ اس بات کو سننے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے کہ نہ جانے میری یہ خدمت ہو میرا یہ کھانا انہیں اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا تو کبھی شربت میں میٹھا کم ہوتا ہے تو کبھی ٹھنڈا کم ہوتا ہے تو کبھی نمک کم ہوتا ہے تو کبھی مرچی کم ہوتی ہے جبکہ وہ اس نے اتنی محنت کی ہوگی اور پھر جب آپ وہ کھا چکے ہوتے ہیں وہ کھا کر اب صوفے پہ بیٹھ کر تو وہ اس سے پہلے کہ آپ سوفے بیٹھو وہ آپ کے لیے چائے تیار کر رہا ہوتا ہے اور جب آپ چائے کی چسکیاں دے کر مدری سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر ہو سکتا ہے کہ وہی فرد دسترخوان اٹھا بھی رہا ہو کچن میں رکھ بھی رہا ہو اور پھر آپ کے جانے آپ پھر آواز لگا رہے ہو عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے جلدی جلدی پانی دو تو وہ دوڑا دوڑا کو پانی بھی لا کر دے رہا ہوتا ہے میں ایسے فرد کا احساس دلانے کے لیے ساری بات کا رو فرد آپ کے گھر کی اسلامی بہن ہے خواہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی ماں ہو آپ کی بہن ہو آپ کی زوجہ ہو آپ کی بیوی بی ہو ہو سکتا ہے یہ ان میں سے کوئی ایک ہوگی جو یہ سب کرتی ہوگی اور صرف آپ کا ایک شکریہ کا لفظ اس کی ساری محنتوں کو وصول کروا دے گا سبحان اللہ شکریہ سبحان یہ احساس پیدا کریں کیا کہہ دیں جزاک اللہ اللہ آپ کو جیسا خیر دے آپ نے ہمارے لیے کیا. آج پہلا روزہ کر دیں انشاءاللہ شاء اللہ آگے انتیس میں اور برکتیں نصیب ہوں گی یہ تھوڑا آپ کا فائدہ بھی ہے مدینہ مدینہ اچھی ایتا بات کی ہے آپ نے واقعی احساس ایک کا تو احساس کر لیا اور باقی وہ جو میرے احساس کا جو ہے وہ اس کا قتل عام کریں گے اس کا کیا بنے گا جو ہے وہ جو گھر پہ جیسے مثال کے شکریہ بول دیا جزاک اللہ بول دیا تو گھر کے دیگر افراد بھی ہیں وہ بولیں گے اس کو بڑے شکریہ بول رہا ہے جس کو ہمیں تو آئے تھے کبھی سیدھے ہم سے تو بات نہیں کی بولے گا سیدھے بات نہیں کی ہوتے ہیں افراد بات کرنے والے وہ بولیں گے بھائی سیدھے بات نہیں کی آخر آپ کو سارے سے کیوں ملتے ہیں نہیں دیکھیے سلمان ذرا زیادہ نیگیٹو سائڈ پہ نظر آتا ہے کہ جو اس طرح کے معاملات رہتے ہیں میرا ذاتی ایکسپیرئنس ایسا نہیں ہے میرا رہتا ہے اسلامی بھائی ملتے ہیں اور وہ بیچارے جو اپنے احوال اور اپنی کیفیات بتا رہے ہوتے ہیں وہ سن کر ان پر تر سارا ہوتا ہے دی ہی دی کیا دی دی دی ہیں؟ گھروں پنجابی دی. میں کہتے ہیں غریب نمانا کرے ٹھنڈا پانی پی مرے یہ حساب دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ماحول ہو جو بیچارہ وہ آتا ہو تو نہ اس کو پانی ملتا ہو نہ اس کو صحیح کھانا لیکن ایسے کم گھر ہوتے ہوں گے رمضان مبارک میں عموماً یہ طبقہ جن کا میں نے ابھی احساس دلانے کی کوشش کی ہے یہ طبقہ فعال ہوتا ہے میرا اپنا گمان ہے اکثریت پر میں بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ بعض سے کہاؤں پر وہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ پانی کی بوتل ڈھونڈ رہے ہوئے تو میں آپ کو پانی کی بوتل بڑی پہ جیسے حاجی صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سی فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ سب مل کر کاموں کو شیئر کرتے ہیں اور مرد نہیں کرتا سر بالکل نارملی مرد نہیں کرتا ہاں بہت کم کیسز ایسے مگر ابھی جیسے فار ایگزامپل افطار میں جو ہے وہ اگر آدمی جو ہے گھر پہنچ جاتے ہیں افطار سے پہلے پہلے تو وہ ہیلپ کرتے ہوئے نظر آتے بھی ہیں بہت تھوڑی سی وہ پرسنٹیج ہمیں دیکھنی ہوگی ہمیں کتنی زیادہ ہم کس کو اپریشیٹ کریں گے مگر کہ لینے دینا سارا شکریہ نہیں کہنا تو چاہیے اس میں ہر ہر شکریہ کہنا چاہیے شاید اس میں کہا تھا کسی سلسلے میں تو مجھے میسج آیا کہ میں نے شکریہ کہہ دیا کہیں تو شکریہ کہہ دیں جزاک اللہ کہہ ان کی دلجوئی کر دیں اور اگر کوئی نمک وغیرہ یا کوئی سی چیز پکانے کرنے میں کم ہو عموماً چکھنے کا سلسلہ اتنا نہیں ہوتا روزے کی حالت میں تو کم ہو تو پھر بھی آپ درگزر سے کام لیں کہ اب کوئی چیز اگر پسند آ بھی گئی تو اس کی تعریف کر کے بھی شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے مطلب دل جو ہی کریں مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ساٹھ برس کی نقلی عبادت سے بہتر ہے اس میں مطلب دل آزاری کرنے سے بچیں تاخیر ہو جائے تو دل آزاری سے بچیں اور اس طرح کی چیزوں میں اگر کوئی میٹھا کم ہے یا مثا کے پر چیز وہ آپ کے ذوق کے مطابق یا حسب ذائقہ اگر آپ کو نہیں مل پا تو بھی ذر گزر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں میں بس یہ بس یہی چاہوں گا کہ اگر ماں ہے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرے ماں کا تو شکریہ ادا کر دے ماں تیرا شکریہ آج آپ جو بول رہے ہو کھا رہے ہو پی رہے ہو نا یہ اس ماں ہی کی برکت ہے اس ماں کا کی مہربانی ہے جو آپ کو بچپن سے برداشت کرتے کرتے اس نے بڑا کیا ہے بعد بچے ہر پھینکتے کی چیزیں کی سی اٹھا پتھال کرتے ہیں باپ رے باپ میں تو سوتا ہوں ماں ان کو سنبھال دی گئی ہوں لیکن جب یہ بچے بڑے ہو جاتے تھے ایک ماں کی امید ہوتی ہے نا کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا جب یہ بیٹے بڑے ہو جاتے تو پھر پتہ نہیں یہ ماں کو سنبھال پاتے کہ نہیں سنبھال پاتے اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمایا داوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وسطہ رہیں گے تو ان شاء اللہ یہ ذہن بنتا رہے گا دیکھیے مدنی چینل ہمارے دو اسٹیپ پہ بلکہ ہمارے گھر پہ آ ہماری تربیت کر رہا ہے ہماری رہنمائی کر رہا ہے ہمیں ہمارا نشان منزل بتا رہا ہے ہمیں ہماری شاہراہ بتا رہا ہے ہماری ڈائمینشن بتا رہا ہے وے آف بتا رہا ہے داود اسلامی کے مدنی ماحول سے وبسہ رہیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یہ مدنی ذہن بنتا رہے گا ان شاء مزید کالس ہیں آپ کی ان کو بھی شامل جی آپ کچھ فرما رہے ہیں جی میں آج کل ٹریفک جام بہت زیادہ ہے باب المدینہ کراچی میں مختلف جگہوں پہ خاص طور پہ افطار کے ایک گھنٹہ دو گھنٹے پہلے بڑا ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ روزی کی حالت میں گلوکوز ویسے بھی نیچے کی طرف ہوتا ہے ڈاؤن ہوتا ہے اور چچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے غصہ فوراً آ رہا ہوتا ہے حاجی صاحب اس میں بتائیں کہ جو افراد گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا بائک پر ہوتے ہیں ان کو اس وقت کیا محسوس کرنا چاہیے کہ مطلب بہت زیادہ ہارن نہ دیں یا بہت زیادہ لڑائی نہ کریں اس میں بہت دیکھا اس بھی ہوتا ہے لڑائی نہ کریں ہارن بھی نہ دیں بلکہ صبر کریں اور امیل سنت کی سبندی جنگل پر زیارت کریں کھانا کھاتے ہوئے ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے سال بھر کے مطلب اتنے سے عاشقہ رسول ہوتے جو سال اس منظر کا انتظار کرتے ہیں امل سنت کو مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہوئے دکھایا جائے گا ماشاء اللہ رسول آپ کے ساتھ کھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آپ اپنے قریب بیٹھے ہوئوں کو بالخصوص کھانا کھانے کی تربیت بھی فرما رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک احساس دلانے کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھیں اپنے گھروں کے تو خان کو بھی نیکی کی دعوت کا مرکز بنائیں کہ وہاں بھی نیکی کی دعوت دے کر تاکہ آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے سنت کے مطابق کھانا کھا سکیں اب چلتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف تو بے زیادہ ہارن کیوں میں تو کہہ رہا ہوں ہا ہارن ہی نہ بجے ہارن بجانے سے کب معاملہ حل ہوتا ہے میں اس موقع پر یہ جی عرض کروں گا کہ بالکل ٹھنڈے ٹھار ہو کر بیٹھے آپ اور کفلے مدینہ لگائیں آپ خود ہی تو کہتے ہیں حالات کا بندے پر اثر ہوتا ہے موسم کا بندے پر اثر ہوتا ہے باہر گرمی اوپر سے چلو میں تو ہارن نہیں بجا رہا میرے پیچھے جو گاڑیاں ہیں وہ ہارن بجا رہی ہیں میں نے تھوڑی راستہ جام کیا ہوا ہے بات تو کرنی بڑی آسان ہے ٹھنڈے ٹھار ہو کے بیٹھو کبھی بندہ بیٹھے ایسی حالت کے اندر تو پھر پتا چلتا ہے گاڑی میں اے سی بھی نہ ہو دھوپ بھی ہو گرمی بھی ہو پھر دھواں گاڑیوں کا جو ہے وہ اٹھ رہا ہے وہ بندے کے سانس میں جو ہے اس کو پرابلم کر رہا ہے ہم کیا کرے گا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوگا بالکل آپ نے کہا نا بندہ دو وات کرے جو اس کے ساتھ کبھی بیتی ہو تو پتا چلتا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سے ایسا وقت نہیں آیا ہوگا ہم نے روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر کے گھیرے پکڑے ہوں گے ہم نے کبھی مطلب موٹر سائیکل اور کار کے اندر رمضان میں ٹریفک جام میں کبھی ہم نے وقت نہیں گزارا ہوگا اب کو لگتا ہے میں جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں ایسا تھوڑی شہر میں شہر میں رہ رہ کر یہاں تک پہنچے تو کیا یہ وقت ہم نے نہیں گزارا ہوگا یا موٹر سائیکل ہم گزار کر نہیں آئے پھر اس کے علاوہ مطلب کہ سفر کے اندر ایک سے ایک مطلب کہ میں ڈھاکہ پہنچاتا اور ڈھاکہ ایئرپورٹ سے اتر کر جب مجھے ہمیں اپنی مسجد کی طرف جانا تھا یا جہاں ہماری ترکیب تھی جانا تھا یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسے جام دے کہ ہم گاڑی سے اتر کر ہمیں کہ ہم پیدل چل کے جاتے ہیں تو کون سا ہم گاڑی کے اندر مارا ماری کر رہے تھے کون سی ہم چیخو پکار کر رہے تھے جام وہ یہ چھوڑے نہرو بھی پہنچے تھے کینیا ایئرپورٹ سے لے کر سر چار راؤنڈ اباؤٹ چھوڑ کر ہمارے لیے ہمیں ہم یہاں پہنچنا تھا میرا خیال ہے چار گھنٹے نکلے ہوں گے چار راؤنڈ اباؤٹ ایک اسٹیٹ روڈ کے اتنا ٹریفک جام پچھلے دن ہم وہ صوفی نگر ڈربن میں بس گئے وہ پہنچے ہم لوگ ایسے موقع کے اوپر کہ وہ ٹریفک جام تھا پس گیا بھائی کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم تو بجا سکتے ہیں نہیں مطلب یہ تو ہمارے ہیں نا باہر تو ہارن بجانا بھی مایوب ہے ہارن بجاؤ تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہو گیا دیوانے ووانا آ گیا پاگل واغل ہو گیا اس کو لائسنس کس نے دے دیا باہر ہارن بجانا مایوب ہے ہاں تو یہ مطلب کہ ایسا نہیں ہے تو کیا ہر کو اتر اچھا آپ چلو میری بات چھوڑے ان کی بات چھوڑے ٹریفک رش ٹریفک کے اندر ٹریفک ٹائمنگ کے اندر رش کے اندر مساغ پر ہزار گاڑیاں فسی ہوئی ہیں تو کیا ہزار کے ہزار آدمی اتر کر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ہزار کے ہزار آدمی ہارن بجا رہے ہیں بھائی اس میں سے دو پانچ چھ کر رہے ہیں باقی تو سارے ایک تسلی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا اچھا ایک ویگن ایک بس میں اس کے اندر مساغ پچاس پیسنجر ہیں تو کیا پچاس کے پچاس ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں ہا ہو کر رہے ہیں مارا ماری کر رہے ہیں کنڈکٹر کو ٹھاک کر ہے کریں نہیں نا دو چار لوگ کر رہے ہوتے ہیں بعدوں کا تو پتا چلا کہ اکثریت ایسا نہیں کر رہی اکثریت ایسا نہیں کر رہی اکثریت, کر رہی اکثریت, اکثریت, اکثریت, اکثریت اس طرح مطلب کہ وہ آپ سے باہر نہیں ہو جاتی چند لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھایا جا سکتا ہے اور ہم سمجھا ہی رہے ہیں کہ صبر کریں تو موتی چپ رہے سنتا موتی ملسن صبر کرے تا ہیرے پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے نہ ہارن بجانے سے راستہ کھلا ہے نہ گاڑی سے اترنے سے اور اُلٹا جام ہو جاتا ہے پیچھے والے اور تکلیف میں آ جاتے ہیں موٹر سائیکل پر ہوں کار میں ہوں پیدل ہوں کار میں ہوں کہ بیکار ہو آپ جس طرح بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کریں اور اجر کی طرف نظر رکھیں موٹر سائیکل والے احساس نہیں کرتے گاڑی, ہوں, گاڑی, گا, گاڑی والوں کا یہ ایک گاڑی والے کا کہنا تھا ایک سفر تھا اسی کے دوران بات کی یار یہ موٹر سائیکل والے نا یہ تو بالکل خیال ہی نہیں کرتے یہ تو دیکھتے ہی نہیں ان کو کوئی احساس نہیں ادھر سے ادھر سے گاڑی لے آتے ادھر سے آگے لے آتے ہیں ادھر سے آگے باقی بعض بات میں نے دیکھا بھی کہ یوں ایک دم سے آگے آ جاتے ہیں بنا کیا کرے وہ گاڑی والا اُسے رک گیا اس بار کیا کہیں گے اس کی ایک پوری ایک سیکونس ہے بس والا کار والے کو برا بولتا ہے کار والا موٹر سائیکل والے کو برا بولتا ہے موٹر سائیکل والا جو ہے وہ رکشے والے کو اور موٹر والے کو برا بولتا ہے تو یہ مائنڈ سیٹ ہے اور جب کوئی بھی شخص کسی سے مطمئن نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کو کمپلین کرتا ہے اور ویسے بھی آج کل حاجی صاحب موٹر آپ کی اس بات سے تو یہ بہت اس وقت بہت کرنٹ ایشو ہے اور سب سے بڑا ایشو جو بچے پندرہ سے سترہ اٹھارہ سال کے ہیں ان کے پاس موجود ہیں آجی صاحب اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ جس طریقے سے وہ کیئر اور ریکلیسلی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں تو جس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ اتنی مطلب خود جسے کہتے ہیں بچوں میں ہے ابھی پچھلے دنوں جب میں آ رہا تھا تو لفٹ میں ایک صاحب تھے انہوں نے بولا سر ایک صاحب سے سوال پوچھ رہے ہیں میں آج کل بہت پریشان ہوں تو انہوں نے پوچھا کہ میں اور بچوں کی امی نے اپنے ایک بیٹا ہے جس کی عمر سولہ سال ہے اس کو بہت سمجھایا اس کو بہت سمجھایا کہ اب ہم بائیک نہ افورڈ کر سکتے ہیں نہ تمہیں ہم دلا سکتے ہیں مگر وہ ماں باپ کو اتنا پریشان اٹھتے بیٹھتے کہ وہ اسٹریس کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ بھئی میں باق باقاعدہ والدین کو پریشان کر دیا تو سارے سمجھانے کے دروازے ان کی طرف سمجھ میں بند ہو گئے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کبھی Uh, جنہیں ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں چلے جائیں اور اس وارڈ میں چلے جائیں جہاں پر بائکس کے ایکسیڈنٹس ہیں تو حاجی صاحب وہ لٹرلی انہوں نے ویسے ہی کیا اس کو ہاسپٹل لے کے گئے اور دکھایا دیکھو یہ ہے آف ایکسیڈنٹس اور, اور موٹرسائکل خاص طور پر موٹر سائیکل کے چلانے والے لڑکوں کے بچوں کے جو ہے وہ حالت کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے کسی کا پیر ٹوٹا ہوا اور کوئی بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے اس زمین میں اس میں یہ اگر بہت سارے مسائل ہیں تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بچے ان کے ہاتھوں میں بائکس ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جی صاحب اس کے بارے میں آپ فرمائیں کا احساس نہ احساس آپ اس کے بارے میں کیا سب سے پہلے تو قانون وہ اور جو اس طرح غیر قانونی موٹر سائیکلیں یا ڈرائیونگ کر رہے ہیں ون ویلنگ اور ان کو سیدھی سیدھی سی بات ہے ان کو بہمان بنا لیں اور ان کی موٹر سا... ان کی موٹر سائیکل جو بھی ان کے پاس ہے اس کو بھی اپنے پاس دو تین دن کے لیے رکھ لیں نہ مارے نہ پیتیں کچھ بھی نہ کریں میں کہتا ہوں اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو قانون میں کوئی سی صورت ہو کہ ان کو بٹھا لیں اور جب یہ بیٹھیں گے دو تین دن اندر گندہ ان کے پاس موبائل ہوگا نہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اندر ہی بیٹھے رہیں گے تو ان کو سب یاد آ جائے گا نہ ماں باپ کی ان کی فرمانی پر اترائیں گے نہیں کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بھی ہے کہ یہ مطلب ان, مطلب ان کو ہڈی دو نا تو یہ چھوڑ دیتے ہیں ان میں بس یہی ہے کہ ہمارے رشوت جو ہے نا اس کس بٹھانے کی پکڑنے کی بات میرا گھر کیا ہوا ہے میرا گھر کیا ہوا ہے یہ مطلب خاص طور پر یہ ماہ رمضان کا موسم آتا ہے تب یہ رشوتوں کا بڑھ جاتا ہے یعنی ان قانون سب نہیں ایسے میں نہیں کہتا کہ سب ایسے ہیں لیکن جو ہیں میں ان کو کہتا ہوں ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے یہ چالان کرو ان کو پکڑو ان سے رشوت لو تاکہ اپنے گھر کے اندر رمضان کا راشن آئے گا یا تمہارے گھر مبارد مبارد میں حرام کے پیسے کا راشن آئے گا حرام کے پیسے کا وہ آئے گا عید قریب آتی ہے لوگوں کو پتا ہے کہ عید قریب آئے گی یہ روڈوں پر آ جائیں گے اور رشوتیں لے لے کر یہ مت کر رہے ہوں گے میں کہتا ہوں کہ جو غلط ہے نا ان کو رشوت لے کر آپ چھوڑتے کیوں اور جو رشوت لے رہے ہیں ان کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے جو پکڑا بنا لو جو رشوت دے رہا ہے اس کو بھی مہمان بنا لو جو غیر قانونی کر رہا ہے اس کو بھی مہمان بنا لو چند دنوں تک مہمان نوازی کریں سب مطلب مطلب احساس ہو جائے گا جیلوں کے اندر بنائے مطلب کہ ہمارے مطلب وہ اپ بنے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں نہ ماریں نہ پیتے نہ ان کے ساتھ بد اخلاقی کریں نہ کوئی بدتمیزی کریں اگر قانون کے اندر ایسی کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر شریعت ایجاد دیتی ہے تو ان کو صرف ٹھا لیں کوئی سفارش قبول نہ کریں کوئی رشوت کا لین دین نہ کریں کچھ نہ کریں آپ کو سیلری مل رہی ہے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے کہ قانون نافذ کریں آپ قانون نافذ کروائے اور لے کر بیٹھ جائیں نہ مارے نہ پیٹے کچھ بھی نہ کرے میں کہتا ہوں کیوں مطلب کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا کام کرنا کسی کو تین دن بٹھائیں کسی کو مہینہ بٹھائیں کسی کو دو مہینے بٹھائیں کسی کو بارہ گھنٹے بٹھا لے جیسا آدمی دماغ ٹھکانے پہ نہ آ جائے تو کہیے گا ماں باپ کا سکون ہلکا ہو جائے گا کو یہ لائق نہیں ہے اپنے ماں باپ کو ازیت و تکلیف دیں وہ مطلب کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو اپنے ماں باپ کو کہہ دیا کہ میری ایک خواہش ہے ماں باپ کہہ دے بیٹا ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ماں باپ پر چونکہ آپ کی اس بات کو پورا کرنا واجب نہ رہا تو آپ اپنے ماں باپ کو پریشرائز کر کے ان کو تکلیف دے کر ان کی دل آزاری کر کر ان کو دکھ پہنچا کر آپ کون سا ثباب کما رہے ہیں کہیں آپ تو گناہ میں نہیں پڑ رہے آپ تو اللہ کی نفرمانی میں نہیں مبتلا ہو رہے آپ کے ماں باپ کی بے چینی گھبراہٹ تو آپ موٹر سائیکلوں پہ پھر ماں باپ نہیں دلاتے تو دوستوں کے لے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں پھر رہے ये ہوتے ہیں اور احساس پیدا کریں آپ کو ہسپتال میں دیکھ کر آپ کے ماں باپ خون کیا سور ہوتے ہیں है है है احساس پیدا کریں آپ کی محتاجی اور آپ کی لاچاری کو دیکھ کر ماں باپ خون کیا ہوتے ہیں آپ تو بستر پہ پڑے ہوئے ہو گئے کے آپ کے ماں باپ کہ جب جس ماں باپ کے پاس اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ آپ کو موٹر سائیکل دلا سکے وہ چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے کے آپریشن کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے کیا ڈاکٹر رحم کریں گے آپ کے ماں باپ کے اوپر کہ جناب یہ بےچارے غریبوں کا بچہ ہے یہاں تو اسپتال کا اتنا بڑا بل آ جاتا ہے لاکھوں روپے کا ماں باپ دیں گے کہاں سے قرضے میں چلے جائیں گے آپ کے ماں باپ صرف آپ کی بے حسی آپ کی ضد کی وجہ سے اور آپ کی نفس کی خوا... ایک خواہشات ہوتی ہیں کہ بھائی میری خواہش پوری ہونی چاہیے میری خواہش پوری ہونی چاہیے ات... خواہشات جو ہے نا یہ انسان کو تباہی کی طرف لکھے جاتی ہیں خواہشات کو دبائیں خواہشات کو روکیں ہے آپ کے مطلب ابھرتے ہوئے یہ احساسات یا جوانی دیوانی اور جو کچھ آپ کہہ لیں لیکن سارے ایسے نہیں ہیں معاشرے میں میں دوبارہ وہیں عرض کر رہا ہوں اس طرح کے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ بھی تو ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے چاہ تو کرم ہوگا اور ایسے اولاد جن کو میں اس وقت سمجھا رہا ہوں اگر آپ سن رہے ہیں مہربانی کریں اگر آپ کے ماں باپ آپ کے قریب بیٹھے ہیں ہاتھ منہ گھمائے ہاتھ جوڑ لیں آہا. ابھی ابھی کر لیں معاف کر دو ایسا معاشرہ ہم بیٹھے مثالی معاشرہ بنانے کے لیے اللہ, اللہ, اللہ کے ہم بیٹے اسی لیے اللہ کیا مثال آپ کال کریں آپ کے دماغ میں جتنے بھی سوالات ہیں جو بھی مسائل آپ ہم سے ڈسکس کریں انشاءاللہ شاء اللہ ہم آپ کے سامنے جو ہم سے بند پڑے گا ہم آپ کو حل دیں گے ہو سکتا ہے ماں باپ جو بات اپنی اولاد کو نہیں کہہ سکتے انشاءاللہ ہم کہہ دیں گے ہو سکتا ہے وہ بات جو اولاد ماں باپ کو نہیں کہہ سکتی انشاءاللہ ہم کہہ دیں گے ہر بات کال کر کے نہ صحیح آپ ہم کو میسج کر دیں فورم ہے جی اوپن فورم کال کریں کہ ہمارا معاشرہ نثاری معاشرہ بنے اور سنت تو بھرا معاشرہ بنے سا صاحب اس میں بہت بڑا جو افیکٹو رہا ہے کہ ایسے والدین جن کے بچے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں ان کو مدنی قافلے میں سفر کرایا جائے اس میں آپ اس کے بارے میں کیا فرما کہا تھا حضور ایک کو میں نے ایک انہیں مجھے کہا تھا اپنے بیٹے کی شکایت کی تھی کہ میرا بیٹا یوں ہی تو میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ آپ تین دن کی قربانی دے سکتے ہیں بیٹے کے لیے ہاں دے سکتا ہوں میں تو اس کو لے کر کا مدنی قافلے میں چلے جائیں مگر میری آخری اطلاع تک تو, تو وہ نہیں گئے تھے اللہ کرے ان کو سفر نصیب ہو جائے آمین بڑا بس پیارا سجیشن ہے ماشاءاللہ جی بہت فائدہ ہے ماشاءاللہ کالز ہیں ناظرین کی ان کو بھی شامل کرتے ہیں فورم اوپن ہے جی آپ کے لیے بالکل نگانے شورا نے پیشکش بھی کی آپ کو زبردست آپ کال کے ذریعے سے ایس ایم ایس کے ذریعے سے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے واٹس اپ کے ذریعے سے ٹیلی کے ذریعے سے فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کے ذریعے سے اپنے محسوسات اپنی آراء اپنے تجربات اپنے واقعات اپنے پرابلمز یہ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم ممکنہ صورت میں سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے کالز ہیں آئیے ان کی ضرورت بڑھتے ہیں صلور الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس تعالیٰ اور بھی ہے کہ کالز شامل کر لیں بالکل سر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم اللہ وبرکاتہ نگر ان بارگاہ میں ہے کہ ہم نے ہمارے زور محتمہ سے جزاک اللہ خیرا کہہ دیا ہے امداد حسین اختاری انعامی کابینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنے بچوں کی امی سے جزاک اللہ خیراک کہہ دیا ہے آ تو یہ بچوں کی امی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کا شکریہ ادا کرے آپ کا شکریہ آپ نے میرا شکریہ ادا کیا ان کو یہ نہ کہنا کہ ہاں یاد آیا اس کے کہنے پر تو یہ زندگی کا آخری شکریہ نہ ہو جائے تو شکریہ پر جو ہے نا وہ تنسانہ تنقید نہیں کہنا گئے اس کے کہنے پر یاد آیا آج تک یاد نہیں آیا تھا تو چلو ٹھیک ہے یاد آ گئے اس کی مہربانی شکریہ ادا کر رہے ہیں جب بانگ کھلی تبھی سویرا ٹھیک چلو جباب کر مزید السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلم بات کر رہا ہوں کراچی سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کار والے موٹر سائیکل والوں کو کہتے ہیں موٹر سائیکل والے کار والوں کو کہتے ہیں تو آپ کو تو موٹر سائیکل والوں کی جو ہے وہ زیادہ فیور کرنی چاہیے نا کیونکہ کار کا طبقہ جو ہے وہ کم ہے موٹر سائیکل کا طبقہ زیادہ ہے اب آپ خود خود سوچ رہے ہیں یار آپ کے سب کے پاس گاڑیاں ہوں گی جبھی تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہے موٹر سائیکل والے تنگ کرتے ہیں اور جن کے پاس موٹر سائیکل ہوں گی وہ بولتے ہوں گے کار والے تنگ کرتے ہیں تو آپ کو دونوں طرف کی بات کرنی چاہیے نہ کہ ایک طرف کی بات کرنی چاہیے کا ہے سترہ سے اٹھارہ سال کا وہ ان کو بالکل آپ سمجھائیں مگر ایک ایک اور طبقہ بھی ہے جو موٹر سیکل پہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی تو آپ کچھ ارشاد فرما دیں دیکھیے موٹر سائیکل والوں کے ہمدردی اگر آپ کہتے ہیں کار والوں سے موٹر سیکل والے زیادہ ہیں تو معذرت کے ساتھ موٹر سیکل والوں سے ویگن بس میں بیٹھنے والے زیادہ ہیں پیدل چلنے والے بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہے ہی تو یہاں کسی کی سائٹ لینا مراد نہیں جو سر نے فرمایا کہ یہ یوں یوں یوں اس کے ساتھ یہاں تو اس لیے یہ تھی کہ مطلب کہ ایک کون کس سے زیادہ تر کمپلین کرتا ہے اور جو بے احتیاطیاں کرتے ہیں ہم تو ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے تو جو فیملیز کے ساتھ موٹر سائیکلوں پر آتے جاتے رہتے ہیں تو میں ان کو کیا عرض کروں آپ سوال واضح کریں ان کو کیا کہا جائے اور آپ اپنی جو کمپلین جو آپ نے کال کی ہے وہ کمپلین تھوڑی واضح کر دیں جو سوال کرنے والے ہیں یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ان کو یہ ہوئی ہے موٹر سائیکل کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اس کے استعمال کی بات ہو رہی ہے اور چلانے والے کی بات ہو رہی ہے وہ کس طرح سے چلائے اور بغیر کسی انڈیکیٹر کے ایک دم ٹرن کر لینا وہ ان کو ایک حادثے کا بھی بائز بنتا ہے اس حوالے سے یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ جو نوٹ کیے جا رہے ہیں وہ موٹر سائیکل پہ جو افراد ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور جیسا کہ اس میں یہ ہے کہ آپ ہم سب ایک طبقے سے نکل کے اوپر کی طرف آئے تو ہمیں پتہ ہے کہ بائک والے کے ساتھ کیا ہے سائیکل والے کے ساتھ کیا ہے یا گاڑی والے کے ساتھ کیا ایشو ہے یا جو ویگن والے ہیں اس کے ساتھ کیا ایشوز ہیں تو اس سلسلے میں خیال میں سوال واضح ہو جانا چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر زیرک کا تاریخ یو پی کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں الحمد للہجل اس وقت مثالی معاشرہ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے بہت ہی پیارے مدنی پھول مل رہے ہیں اور الحمد اللہ سوجل مدنی چینل اور نگران شعراء اور دیگر مبلغین کو اللہ سوجل ان کی محنت کا عجر عطا فرمائے جہاں تک معاشرے میں تبدیلی کا تعلق ہے تو اس کے حوالے سے جو بنیادی تعلیم ایجوکیشن ہے اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور جب تک پرائمری سطح سے لے کر سیکنڈری اسکول تک ہمارے سلیبس میں تعلیمی نظام میں نظم و ضبط کے حوالے سے قوانین کی پابندی کے حوالے سے اور ٹریفک اور روڈ اور جس طرح بھی کی بھی معاملات ہوتے ہیں جب تک ان کو شامل نہیں کیا جائے گا تب تک معاشرے کے اندر تبدیلی جو ہے یہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو الحمد للہ اس حوالے سے دارالمدینہ کی کاوشیں ایک امید کی کرن ہے اور مجھے امید ہے کہ دارالمدینہ مجلس کے اسلامی بھائی ان کے حوالے سے جو ہے سلیبس میں بھی جو چیزیں ضروری ہیں ان کو شامل کریں گے اور مدنی چینل تو الحمد للہ اپنا کردار اس حوالے سے ادا کر ہی رہا ہے تو انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل اور دار المدینہ مجلس مل کر ہمارے نوجوانوں کی بھی بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل یقینا ہمارا یہ معاشرہ ایک دیں باغ مدینہ بن جائے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ حصلہ افزائی کرنے کا لیسٹر سے ہوتے ہیں یو کے وہاں انشاءاللہ شاء اللہ دارالمدینہ فضان مدینہ سب قائم ہونے جا رہا ہے سبحان اللہ. مرحبا. جی. میں حا حمزہ پوچھ رہا ہوں مثالی معاشرے کا ٹاپک ہے اس میں ہم معاشرے کو مثالی بنانے کے لیے کس طرح کام کر سکتے ہیں معاشرے کے لیے جی ان کے سپیسیفائی ہم بڑا جردل سوال ہے جیسے آج کا ہمارا موضوع ہے احساس مثالی معاشرے کے اندر احساس بھی ہونا چاہیے تو ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھیے شریعت پر اگر آپ مبتال کریں گے نا تو مثال کے طور پر جب آپ اپنے گھر میں کوئی سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ کر دو اللہ پڑوسیوں اللہ کا اللہ احساس اللہ اللہ سبحان اللہ کوئی ایسے پھل پھول پھل وغیرہ ہیں تو ان کے چھلکے یوں باہر نہ پھینکو تاکہ پڑوسی کا بچہ دیکھے تو اس کو وہ ہو کہ کاش میرے گھر میں بھی یہ پھل ہوتا اللہ اللہ تو اسی طرح اگر مطلب آپ کے گھر میں کچھ پکا ہے تو پڑوسی بھوکا نہ سو جائے اللہ اللہ اس کا احساس یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہر فرد اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا شروع کر دے نا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ جو معاشرہ نا مثال معاشرہ بنے یعنی اپنے پڑوسی کے عموماً حوالے سے ات معلومات ہوتی ہے اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ اس کی سچویشن اس کی کیفیت کیا ہے رشتے داروں کو بھی پتا ہوتا ہے رشتے داروں کو پتا ہوتا ہے تو اس طرح اگر آپ اپنے محلے کو ہی غمخواری اور خیرخواری کا بنا لیں گے پھر یہ کہ وہ ہے نا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں چوہے تھے تو کسی نے کہا کہ حضور بلیاں پال لیں کہ کیوں بدیا پال لیں تاکہ وہ چوہے نکل جائیں گے تو آپ نے کہا چوہا نکل کے جائے گا کہاں پڑوسی کے گھر میں تو بھی میرے گھر میں صحیح ہے اپنی پریشانی پڑوسی کے گھر میں بھیجنے کا کیا فائدہ یہ احساس لاہو یہ احساس تھا حضرت بھائی عزیز بستا رحمتہ اللہ تعالی کا پڑوسی غیر مسلم تھا لاہو اور ان کے گھر میں اندھیرا ہوتا اس کے گھر میں اندھیرا ہوتا تھا تو وہ بچہ روتا تھا تو آپ کو بچے کے رونے کا احساس ہوا تو آپ نے اپنے گھر کا چراغ اس غیر مسلم کے گھر میں بھجوا دیا تاکہ وہ غیر مسلم کے جو بچہ تھا وہ اندھیری کی وجہ سے جو رو رہا ہے اس کا رونا اس کو افاقہ ہو جائے اس کو تھوڑا سا تسلی ہو جائے جب با یز استعمیر رحمتہ اللہ تعالی لے کے گھر کا چراغ اس غیر مسلم کے گھر میں گیا اور تن بچے کو راحت ہوئی اور اس کے گھر میں ایک سکون ہوا تو ماں باپ اس میاں بیوی نے بات کی کہ جب با یز استعمیر رحمۃ اللہ تعالی کے چراغ نے ہمارے گھر میں آ کر روشنی کی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کا دین قبول کر کر ہم اپنی دنیا اور آخرت روشن نہ کر لیں اس نے اخلاق کی وجہ سے اس غیر مسلم گھرانے نے کلمہ پڑ گیا وہ مسلمان ہو گیا آہا آہا سبحان اللہ اللہ تو یہ احساس کی برکتیں ہوتی ہیں انہوں نے احساس کیا, کیا وہ پڑوسی کا احساس اس کا احساس اس کا احساس یہ احساس پیدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا محلہ آپ کا علاقہ یہ مثالی علاقہ مثالی معاشرہ بنے گا یہ نہ دے کہ ہمارے گھر میں ہمارے محلے میں سب ایسے ہی ہیں آپ صحیح ہو جائے انشاءاللہ چند سالوں میں بہت کچھ صحیح ہو جائے گا لوگ چاہتے ہی, ہی نہیں کہ ان کا احساس کیا جائے نا میں تو یہ کہوں گا میں تو احساس کرنا چاہتا ہوں لیکن لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارا احساس کیا جائے کوئی نہیں چاہتا یار مطلب کسی کو بھی آپ پوچھنے کے لیے جاؤ اس کرنے کے لیے جاؤ اس کو اچھا تو لگے کار ٹھیک نہیں ہے لوگوں کے انداز ٹھیک نہیں ہیں بولنے بلانے کا ملنے ملانے کا رکھنے رکھانے کا بات چیت کا نہیں کریں پانی تو اس کو دیں گے جس کے ہاتھ میں وہ برتن ہوگا چلے برتن ہوگا پیالہ اس کا ہوگا پیالہ اس نے یوں رکھا ہوا ہے تو اس میں جو پانی ڈالیں گے اور اگر پیالے کو جو ہے وہ الٹا کر دے تو ہم کیا پانی ڈالیں گے ہم ساس کرنا چاہ رہے ہیں سامنے والا لینا ہی چاہ رہے مجھے پتا ہے کہ اگر آپ پیاسے ہو تو میں اپنے گھر کا ہی پیالہ آپ کو پلا دوں میں آپ کا پیالہ ناس ہے اگر مجھے احساس آپ پیاس کا ہے تو انشاءاللہ میرے گھر میں پانی بھی ہے میرے گھر میں پیالہ بھی ہے انشاءاللہ میں آپ کی بھی پیاز بجاؤں گا آپ کے گھر والوں کو بھی پیاس گا احساس کریں جن کے گھروں میں پھل فروت نہیں ہے جن کے گھروں میں افطار کا سامان نہیں ہوتا ان کے گھروں کا احساس کریں اور ان کے گھر تک آپ پہنچانے کی کوشش کریں آپ باندھیں پانس, دو سو پانچ سو دو سو تین سو روپے باندھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اب باندھ دیں کہ یار اس فلا فلا یہ تین گھر ہیں یہ پانچ سو کا پانچ گھروں میں جو ہے نا میری طرف سے پھل پہنچا دیا کرنا احساس پیدا کریں نام بھی نہ آئے پھل پہنچ جائے کوئی اعتماد کا شخص ہوگا ان شاء مدینہ مدینہ ہو جائے گا اس میں سلمان میں جس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں تو ٹھیک ہو جاؤں مگر اگلا ٹھیک نہیں ہے تو ایکچولی میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں یہ ایک ایسی ہے کہ اگر دوسرا ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں بھی ٹھیک نہیں ہوں گا پھر ایک جملہ اور بھی چلتا ہے سوسائٹی میں کہ نیکی کر دریا میں ڈال تو وہ صاحب جو میں وہ نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں مطلب اس میں ڈزن کم ٹو مائی مائن بالکل رجسٹر ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نیکی دوسروں کو دیکھ کر کریں یا شریعت مطالعہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اس میں یہ جذبہ کیسے لایا جائے اگر علاقے میں سارے بیمار ہو رہے ہو تو بندہ اب یہ نہیں کہتا یا سب بیمار ہیں تو میں صحت یا بھی ہے کہ کیا کروں گا وہ اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح اگر کوئی بد اخلاق لوگ ہیں جہاں معاشرے میں تو اپنے آپ کو آدھی باخلاق با بناتا ہے ہم اس نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں جنہوں نے ایک ایسے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنایا جو معاشرہ معاشرہ کہلانے کے لائق نہیں تھا تہذیب نہیں تھی کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا اس میں آپ نے اپنے مبارک کردار سے اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنایا اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے بیان کے ذریعے اپنے سلسلے کے ذریعے اس معاشرے کو دوبارہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ سیرت صحابہ کرام کی وہ سیرت بزرگوں کی وہ سیرت آپ کے سامنے رکھیں کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا سکیں سبحان اللہ، مزید قول شامل کرتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالیٰ سلسلہ نسانی معاشرہ بہت بہت اچھا ہے اللہ وجل نگان شرح کو شاد و آباد رکھے نگان شرح آپ سے سوال ہے کہ آپ اتنے مد... سلسلے کر کے آپ تھکتے نہیں ہیں آپ مدنی مذاکرے میں بھی ہوتے ہیں اور دیگر سلسلے بھی کرتے ہیں براہ کرم فرما لی جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ابھی تو آغاز ہے آرام مل جاتا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آرام مل جاتا ہے وہ جب کام کرتے کرتے وقت گزارتا تھکن بھی لگتی ہے اب دعا کریں اللہ تعالی ہمت دے طاقت دے اخلاط نصیب فرمائے اور اس ماہ مبارک کی برکتیں لینے انفرادی عبادت کرنے کی بھی اللہ توفیق دے اور اجتماعی طور پر بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی اذان کا وقت ہو چکا ہے ہمیں بھی اجازت دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے ان کل پھر مثالی معاشرے کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضری دیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں زکات کے نصاب کے متعلق سلو الحبیب صلی اللہ تعالی عالم اٹھائیس <suffix> مئی دو ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس ہزار 2017 سو روپے مئی کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس روپے اٹھائیس مئی دو ہزار سترہ زکوات کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس ہزار آٹھ سو روپئے اپنی آراز سے اپنی سجیشن سے ہمیں آگاہی کرتے رہے اور مدنی چینل دیکھتے رہے حبیب صلی اللہ تعالیٰ